ذو الحجہ کا استقبال آخری اسلامی مہینے ذو الحجہ کا استقبال مسجد میں کریں یعنی غروب آفتاب سے کچھ پہلے مسجد جا بیٹھیں اور ڈوب جائیں اپنے محبوب مالک سے مناجات میں ذکر اور تلاوت میں جن پر قربانی واجب ہو وہ الحجہ شروع ہونے سے پہلے ناخن اور مقروحات کا صفایا کر دیں بھائیو ذو کے پہلے دس دن اور راتیں بڑے قیمتی ہیں ہو سکے تو ان دنوں میں روزوں کا اہتمام کریں اور گناہوں کو طلاق دے دیں جن پر قربانی واجب نہیں وہ غم نہ کریں فقیروں کا فقر ان کی قربانی ہے اور مسکین سے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم محبت فرماتے ہیں مبارک ہو خوش دلی سے صبر کرنے والے فقراء کرام کو فقرہ کی زکوٰۃ صدقہ اور قربانی محبت کا محبت کے یہ کلمات ہیں سبحان اللہ والحمد ولا الہ الا اللہ ولا الََََََََََََََََََََََََََََََ الا الله والله اکبر ولا حول ولا قوت الا بل علیہ الََََََََََََََََََََین